الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ باللهنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ مکتب عطل کی شائع کردہ ہے اس میں دو ہزار سے زیادہ مستند احادیث ہیں اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے اس میں سے ایک گوشے گزار کرتا ہوں چنانچہ تورانی کبیر حدیث نمبر پانچ سو تیرہ حضرت سیدہ ابو بردہ بن نیار ردی اللہ تعالی سے مروی ہے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان محروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے جس نے صدقے دل سے سچے دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ الجل اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے دس دراجات بلند فرمائے گا اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گنا مٹا دے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین فیضان قصیدہ نور میں ایک بار پھر حاضری ہے ماہ ربی نور شریف اپنی بہاریں بکھیر رہا ہے تو سعید اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت کا مشہور قصیدہ نور ہم پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کر رہے اس قصدے کے انسٹھ عشق بھرے اشعار ہیں آئیے اچھی اچھی نیتیں کیجئے تاکہ ثواب ہمارا بڑھ جائے نیت المنی خیر من عملی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بند مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور ثواب پانے کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا عشق رسول کی خیرات پاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ان انشاء اللہ اہم مدن پھول لکھوں گا موقع کی مناسبت سے عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم ردی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی الحبیب کہا جائے گا تو کہنے والے کی دلجوئی اور ثواب کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و وبارک وسلم میں گدا تو بادشاہ بھر ہے پیا کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیا حدیس کی شرح مل سے آپ کو پیش کی گئی تھی کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما قاسم و اللہ بخاری شریف کی حدیث کی شرح مشکات سے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز عطا کرتا ہے اور مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے عطا سے ہر چیز تقسیم فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں شارحین نے مزید جو لکھا اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں عطا تو اللہ تعالی کرتا ہے میں تو صرف اس عطا کی تقسیم کرتا ہوں اور کیا تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا تاکہ آپ کی تقسیم صرف سکھ میں منحصر نہ ہو اللہ تعالی ہر چیز عطا کرتا ہے خواب علم ہو مال ہو اور میں ہر چیز کو تقسیم کرتا ہوں خواب علم ہو یا مال ہو لکھا ہے بلکہ حق یہ ہے کہ ابتدائے آفرین عالم سے جب سے یہ عالم شروع ہوا ہے پیدا ہوا ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے جس کو جو کچھ ملا وہ آپ کی تقسیم سے ملا اور آپ کی تقسیم سے ملے گا لاوربل العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑی ہے تو میں نے رسول اللہ کی میں گدا تو بھاری پیا لان پیارے پیارے آکاد عالم کے داتا صلی اللہ تعالی والا نہیں کرتے سبحان اللہ سنی اور ایمان تازہ یہ حصہ سیوم ہے اس میں میرے شیخ طریقت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے اس کا نام ہے سیاہ فام غلام پیارے اکال سلاسلام کی نورانیت کا بہت پیارا بیان ہے اس کے اندر بخاری شریف حدیث نمبر ایک سو انیس سعیدہ اب حریرہ ردی اللہ تعلق فرماتے ہیں میں نے بارگار سالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ارشاد گرامی سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں فرمایا برا اپنی چادر پھیلاؤ حضرت سیدنا ابو ابرا رضی اللہ تعلن و فرماتے ہیں میں نے پھیلا دی تو مالی کے جنت قاسم میں نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا اے ابو حرا اسے اٹھا لو سینے سے لگا لو حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی اس کے بعد میرا حافظہ اس قدر مضبوط ہو گیا کہ میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا مالی کے کونین ہیں کونین کہتے ہیں دنیا اور آخرت کو مالی کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سبحان اللہ لفار ازل نے مدنی سرکار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اختیارات سے نوازا ہے دیکھیے مادی چیزیں دینا تو اپنی جگہ میرے اکالی سلات و السلام تو وہ چیز بھی عنایت فرماتے ہیں جو نظر نہیں آتی قوت حافظہ نظر آتی نہیں نظر آتی میرے اکالی سلاط وسلام نے حضرت ابو حرعہ رضی اللہ تعالی کو وہ بھی عنایت فرما دی اور اس کی برکت کیا ہوئی کہ حضرت سعیدنا ابو حرہ رضی اللہ تعالی نے سب سے زیادہ پیارے اکالی سلاط و اسلام کی احادیث کو روایت کیا پانچ ہزار سے بھی زیادہ سبحان اللہ تو ہم بھی آلہ حضرت کے ساتھ مل کر بارگاہ نور میں ارض کرتے ہیں میں گدا تاد پیا نور کا چون چون سجدانور تیری جان بو ہے پانچ چون بپ سے سجدان مورکا اللہ ساری دنیا کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتی ہے اور مگر میرے آقا ہے میرے نوری آقا نور کا سجدہ پانچوں وقت آپ کی جانب ہے آپ کا چہرہ پر نور اگر نور کا قبلہ ہے تو آپ کے ابرو مبارک نور کا کعبہ ہے سبحان اللہ دشت میں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 پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ پر نور کی کیا بات ہے پیارے آکا علیہ سلاۃ وسلام کے ابرو مبارک کی کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ حضرت اپنے سلام میں یوں لکھتے ہیں جن کے سجدے کو میرا دیا پیارے اکالی سلات اسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو کابا پیارے اکالی سلات اسلام کی جائے ولادت کی طرف جھک گیا میرے آقا علی سلاۃ اسلام کے ابرو مبارک نہایت ہی لطیف اور باریک تھے اور بعض روایتوں میں کہ واپس میں ملے ہوئے تھے متصل تھے سہان اللہ اور سیاہ گہرے سیاہ اور گنجان تھے مزید اعلی حضرت کشیدہ نور میں نوری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی و شان یوں بیان کر رہے ہیں پشت پر سر انبر سے شملہ نور کا شملہ کسے شملہ یہ اماما باندھنے کے بعد پیچھے جو کمر پر جو چھوڑتے ہیں نا یہ شملہ ہے تو اکالی علی تو سلام کا جو شملہ ہے نا اس کی شان کیا ہے سبحان اللہ سنیں پشتے پر ڈھل کا سارے انبر سے شملہ نور کا پوشتی پر ڈھل کا سارے انبر سے شملہ نور کا اکلی سلاط والسلام کے نورانی سر اقدس سے جو نورانی امامے کا نورانی شملہ جو پشت کی طرف لٹک رہا ہے حضرت سینا مساک علی اللہ علا نبی جنا ولی سلاۃسلام اس کو دیکھ لیں تو یہ کہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے نور کا صحیفہ نازل ہو رہا ہے علیہ سلام نے تو تور کے جلوے دیکھے نا تور پر نور کے جلوے دیکھے تو اس لیے وہ پہلی نظر میں پہچان لیں ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامہ سجاتے اور امامے کا شملہ پوشتے اطہر کی طرف رکھتے سبحان اللہ اور آل حضرت نے اسے بھی بیان کیا ہے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکانا سنت ہے اب جو اماما باندھے گا تو شملہ لٹکائے گا نا بہار شریعت مکتب المدینہ کی مطبوعہ یہ تیسری جلدیں صفحہ نمبر چار سو تین اور چار سو چار پر مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ علی کا بھی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکاتے یہ سنوں نے تریمی حدیث نمبر سترہ سو بیالیس عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماما باندھنا اختیار کرو یہ فرشتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹ پیچھ کے پیچھے لٹکا لو یشوعب الایمان حدیث نمبر باسٹھ سو باسٹھ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور مشرقین کے مابین یہ فرق ہے کہ ہمارے امام ٹوپیوں پر ہوتے ہیں یہ سننے ترمیسی حدیث نمبر 1791 بعض وہ بالخصوص دیہات کے بوڑھے دیکھیں وہ پگڑی باندھتے ہیں سر پر نا ٹوپی نہیں ہوتی تو یاد رکھیں ٹوپی پر امامہ سنتیں ٹھیک ہے تو علا حضرت نے پیارے علی صلات اسلام کے امام امام کیا سبحان اللہ شمل مبارک کا بھی ذکر کیا اور کس شان کے ساتھ کس محبت کے ساتھ سبحان اللہ پشت پر ڈھل کا شملہ پوشتی پر ساری ر شم لورکا می کا, کا بٹتا ہے بہ ممت آخر کی آمد ظاہر کی آمد امداد دور کی آم دامد مرح بایا مایا مرحایا مایا مرح بایا الحبیب